اصل میں سوائے نوافل کے تمام نمازوں میں قیام فرض ہے تو اس پر مجھے کبھی کوئی موقع مل جائے تو میں پچیس تیس صفحے کا ایک رسالہ اس پر لکھوں گا تاکہ معذور حضرات کو دیا جائے اور وہ بچے ہمارے یہاں معاف کیجئے ایسا آدمی نزلہ ہو جائے ذرا سا سر میں درد ہو جائے تو بیٹھ کے نماز پڑھنے لگ جاتے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بغیر کھڑے ہوئے تکبیر تحریمہ ہوتی نہیں تکبیر تحریمہ میں کھڑا ہونا جو ہے یہ بھی شرط ہے اگر کوئی آدمی بیمار ہے فرض کیجئے وہ ایک منٹ بھی نہیں کھڑا رہ سکتا لیکن جب وہ کرسی کے قریب آ جائے تو کم سے کم نیت کرتے وقت وہ کھڑا ہو جائے اور اتنی دیر کھڑا رہے جتنی دیر کہ اس میں سکت ہے بردار پھر اس کے بعد کرسی پر بیٹھ جائے اور اگر آدمی میں اتنی سخت ہے کہ سجدہ نہیں کر سکتا جلسے میں نہیں بیٹھ سکتا اور کرسی میں بیٹھے تو نماز پڑھ لے گا تو ایسے آدمی کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جو جائز ہے اور اگر ایسا ہو کہ ہر رقت کھڑے ہو کر کے پڑھے اور سجدا کرنے کے وقت میں کرسی پر بیٹھ جائے اور پھر سجدا اشارے سے کرے پھر اس کے بعد کھڑا ہو جائے یہ ہسب حال جیسا مرض جیسی تکلیف ویسا مسئلہ بتایا جائے گا لیکن یہ نہیں کہ تھوڑی سی بھی تکلیف ہو جائے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ لی جائے قیام فرض ہے سوائے نوافل کے ہر نماز میں قیام ضروری